مدنی چینل کے ناظرین آپ کو ایک مرتبہ پھر خوابوں کی تعبیریں سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں درود پاک کے جہاں دیگر فضائل اور برکات ہیں وہیں اس کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت اور برکت یہ بھی ہے کہ اس کی برکت سے بندہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے شیخ طریقت امیر اہل سنا دامت برکاتہم العالیہ کے کی ناز غیبت کی تباہ کاریاں اس کتاب کی ابتدائی میں ایک بہت ہی پیاری روایت نقل ہے کہ حضرت علامہ مزدو الدین فیروز آبادی رحمۃ اللہ تعالی سے منقول ہے جب تم کسی مجلس میں یعنی لوگوں میں بیٹھو تو یہ پڑھ لو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ اللہ محمد تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر فرما گا جو تمہیں لوگوں کی غیبت سے باز رکھے گا اور جب مجلس سے اٹھو تو پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علام محمد تو فرشتہ دیگر لوگوں کو تمہاری غیبت سے محفوظ رکھے گا باز رکھے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو غیبت سے خود کو بچانے اور دوسروں کو اپنی غیبت سے باز رکھنے کا بہترین نسخہ ہمیں معلوم ہوا کہ جب بھی کسی مجلس میں بیٹھیں چند لوگ جمع ہوں تو ابتداء میں بسم اللہ الرحمن الرحیم و اللہ علیہ محمد پڑھ لیا کریں اور جب اٹھیں تو بھی یہی کلمات کو دوہرا لیں ان شاء اللہ اس کی برکات آپ خود ملازا فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس وظیفے پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرو پیارے اسلام بھائیو جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس سلسلے میں ہم براہ راست آپ کے کالز کو حاصل کرتے ہیں اور پھر ممکنہ صورت میں آپ کی کال کو ہاتھوں ہاتھ آن ایئر بھی کیا جاتا ہے اسکرین اس پر آپ یہ نمبر ملازہ فرما رہے ہیں اس نمبر پر ابھی, ابھی ابھی آپ کال کیجئے اپنا خواب بیان کیجئے خب ریکارڈ کیا جائے گا اور تفتیش کے بعد ابھی سلسلے کے دوران ہی آپ کی کال کو ہم آن ایئر کریں گے چند اختیاراتیں جو ملحظ رکھنا آپ سب کے لیے ضروری ہے وہ میں عرض کرتا چلوں سب سے پہلی بات تو یہ کہ فقط اسلامی بھائی کال کریں اسلامی بہنیں کال نہ کریں ان کی کال اٹینڈ نہیں کی جائے گی سلام کریں سلام کرنے کے بعد کچھ وقفہ دیں تاکہ جسے آپ نے سلام کیا وہ آپ کے سلام کا جواب دے سکے پھر آپ نے جو خواب دیکھا اسے من و ان بیان فرما دیں کسی طرح کی کمو بی کمی بیشی نہ فرمائیں جو دیکھا جیسا دیکھا بے آئین ہی بیان کر دیجئے انشاءاللہ عزوجل آپ کے خواب کی ممکنہ صورت میں تعبیر ہاتھوں ہاتھ بیان کی جائے گی یہ نمبر آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اس نمبر پر ابھی ہاتھوں ہاتھ اپنی کال کو آپ ریکارڈ کروا سکتے ہیں لیکن جیسا کہ ہمارے سلسلے کا فارمیٹ ہے کہ گزشتہ بدھ کو جن اسلام بھائیوں نے کال کی تھی اور وقت کی کمی کی بنا پر ان کی کال کو ہم اپنے سلسلے کا حصہ نہ بنا سکے اولان ان کی کالس کو ہم شامل کریں گے سانین جو ابھی بھی براہ راست ہمیں کال موصول ہوں گی ان کو اپنے سلسلے کا حصہ بنانے کی کوشش کی جائے گی میں بھی اچھی اچھی نیتیں کر لیتا ہوں آپ بھی اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے علم دین حاصل کرنے کی نیت سے شامل رہوں گا نیکی کی دعوت پیش کی گئی تو اسے قبول کروں گا اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کروں گا اگر کسی گناہ کے بارے میں بتایا گیا تو اس سے بچنے کی بھرپور کوشش کروں گا اپنا خواب درست اور سچ سچ بیان کروں گا خواب کی تعبیر میں اگر کسی وظیفے کے بارے میں بتایا گیا کسی عمل خیر کے کرنے کے بارے میں بتایا گیا تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا اسی طرح علم دین کی جو بات سیکھوں گا اسے اچھی طرح سمجھنے اور یاد کرنے کے بعد خود بھی عمل کروں گا آگے بھی بڑھاؤں گا ان شاء اللہ میں بھی اہمیت کر لیتا ہوں کہ چونکہ خواب کی تعبیر بیان کرنا سنت مبارکہ ہے اس سنت پر عمل کروں گا اگر تعبیر نہ بن پڑی تو معذرت کر لوں گا اسی طرح مدنی پھول پیش کرنے کی کوشش رہے گی وقتاً صلو علی الحبیب کہنے کی بھی نیت کرتا ہوں اور آپ بھی نیت فرما لیجئے کہ جب بھی علی الحبیب کہا گیا تو جواباً درود پاک پڑھوں گا صلی اللہ علی محمد یہ کہہ لینا مکمل درود پاک ہے مختصر درود پاک ہے زبان پر آسان ہے چاہیں تو اس درود پاک کی ادب بنا لیں ورنہ کوئی سا بھی ضرور پڑھ سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہونے پر عزوجل تبارک جل جل و کہوں گا تو جتنی نیتیں اچھی اچھی زیادہ ہوں گی انشاءاللہ عزوجل کسی بھی ایک نیک عمل میں ہمیں بہت زیادہ ثواب کمانے کا موقع ملا کرے گا اور اسے آپ اپنے زندگی کے دیگر معمولات میں وقتاً فوقتاً جو آپ نیک اور جائز کام کیا کرتے ہیں ان سے پہلے اپنی عادت بنا لیجئے اچھی اچھی نیتیں کر لیا کریں انشاءاللہ ان جل زیادہ سے زیادہ ثواب کمانے کا موقع ملے گا اللہ تبارک و تعالی ہمیں ثواب کے حصول کا حریص بننے کی توفیق عطا آئیے اول گزشتہ سلسلے کی بکیا بچ جانے والے کالز کو پہلے ہم سنتے ہیں ان کی تابی ان شاء جل بیان کی جائے گی پھر ابھی اس نمبر پر جو آپ کالز کر رہے ہیں انشاءاللہ جب تک یہ بیان ہوں گی آپ کی کال جو ہے وہ تفتیش ہو چکی ہوں گی تو ان کالز کے بعد پھر آپ کے خوابوں کو شامل کیا جائے گا پہلی کال کی طرح بڑھتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میرا نام محمد توزیر میں ضلع رنجر خان سے بات کر رہا ہوں میں اکثر بعد میں دیکھتا ہوں کہ میں اوپر اڑ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ لڑکے گلی میں اتر گیا تھا میں نے فوراً کوشش کی چڑھا گیا اس کی تعدیر مجھے دادی ہے پرویز بھائی جزاک اللہ آپ نے ہمارے سلسلے میں حصہ لیا تھا اپنی کال ریکارڈ کروائی تھی اللہ تبارک آپ کے دینی دنیاوی کاموں کو بنائے ہمارے خواب کی تعبیر آپ کے لیے اچھی ہے کاموں میں آسانی کی طرف اشرا ہے انشاءاللہ شاء اللہ آپ جو کام کرتے ہیں یا جو کام کرنے جا رہے ہیں تو ان کاموں میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے آپ کو آسانی نصیب ہوگی اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کیجئے کہ اچھا خواب یہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے مومن کے لیے تحفہ ہے انعام ہے اور جب بھی اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے کوئی نعمت ملے اور حقیقت تو یہ ہے کہ اس کی نعمتیں بے حد اور بے شمار ہیں اور روزانہ ہی ہم اللہ تبارک و تعالی کی ان گنت نعمتوں سے فیضیاب ہوتے ہیں لطف اندوز ہوتے ہیں تو اس کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں الحبیب صلی اللہ محمد مچھر جو ہے نا یہ کاٹ رہے ہیں بہت زیادہ ٹھیک ہے نا تو خون میرا نہیں کہہ رہا ہے تو ساپ ساپ میرے بھاگ میں اس کو مارا ہوں کو بہت زیادہ مارا ہوں مر نہیں رہا پھر ایک دم سانپ جو ہے نا بھاگ جاتا ہے یہ اپنا تعبیر بتا مچھر کا کاٹنا مچھر کا دیکھنا یہ کمزور اور شکیل مخالف کی علامت ہے اللہ تبارک تعالیٰ بتا تعالیٰ کی بارگاہ میں آفیت کی دعا کیجئے خیر کی بھلائی کی دعا کیجئے میر پور خاص سے اپنے کول کی میر خاص میں بھی الحمدللہ فیضان مدینہ موجود ہے وہاں تاویزات اتاریہ کا بستہ بھی لگتا ہے وہاں رابطہ فما کر اپنی اور گھر والوں کی حفاظت کے لیے تاویز حاصل کر لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے آپ کے گھر والوں کی تمام مسلمانوں کی خیر فرمائے کل جمعرات ہے اجتماع بھی ہوگا جمہرات کو دنیا بھر میں بے شمار مقامات پر ہفتہ وار اجتماعات کا سلسلہ ہوتا ہے تو میرے وہ اسلام بھائی جنہوں نے کال کی تھی راشد بھائی اور دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی اجتماع میں شرکت کی نیت فرما لیجئے اور راشد بھائی اجتماع میں آپ شرکت کریں گے تو انشاءاللہ شاء آپ کو وہاں سے تاویز حاصل کرنے کا بھی موقع مل جائے گا اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں میری والدہ کو نا تین چار سال ہو گئے فور ہوئے پر تو اس کا نامنا لاننا ختم محلے میں ہم نے لگوایا تو تقریباً چالیس پچاس ہزار پرانے پاک ہوئے تھے سال سہاپ کے لیے تو وہ نا چند دنوں والد صاحب کو نا خواب میں حضرت صاحب اور عمران بھائی آئے ہیں آپ خام میں گھر والے تو آ کر نا بہت خوش ہوئے کہ آپ کا بیٹا جو ہے نا کافی اسلامی کے ماحول سے بچتا ہے انہوں نے اتنا سال سہاپ اکٹھا کیا ہے آپ مجھے اپنی والدہ کی قبر پہ لے چلے ماشاء ماشاءاللہ شمشیر بھائی پہلے تو مبارکباد قبول کیجیے امیر سنت کی آپ نے زیارت کی نگرانی شعرا کی آپ کو زیارت ہوئی مزید یہ کہ آپ نے بیان کیا کہ اپنی والدہ کے اثال ثواب کے لیے سالانہ ختم پاک کے لیے آپ نے چالیس پچاس ہزار قرآن مجید کا ثواب جمع کیا جو لوگوں نے ایسال کیا تو یہ الحمدللہ بہت ہی سعادت کی بات ہے کہ جو اولاد اپنے ماں باپ کے لیے اصال ثواب کرتی ہے اور کسی فوت شدہ کو اچھی حالت میں دیکھنا یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے جیسے کہ راشد بھائی نے بیان کیا کہ شمشیر بھائی نے اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ آپ نے جو صدقہ کیا جو ایسال کیا جس بھی کام کا آپ نے ایسار ثواب کیا تو وہ عیصال ثواب اس می تک پہنچ چکا ہے تو یہ ایک بشارت ہوتی ہے اور اصار ثواب کرنے والوں کے لیے ایک طرح سے ڈھارا کہہ لیں خوشخبری کہہ لیں تو اپنی والدہ کے لیے مزید اِیسالِ ثواب کی کثرت کرتے رہیے اور آپ نے امیر سنت کی زیارت کی الحمد یہ خوشبختوں کو نصیب ہوتا ہے اس طرح کے اچھے خواب بزرگوں کی زیارت کرنا تو اس کی شکرانے کے طور پر مدنِ قافلے میں سفر کے لیے فرما العالیہ مدنِ قافلے میں سفر کرنے والوں سے انشاء اللہ برکات ملیں گی اللہ تبارک و تعالی آپ کو دین و دنیا کی بھریں عطا فرمائے اور اشارے ثواب تو آپ ماشاءاللہ کرتے ہیں اور جس طرح آپ نے بیان کیا کہ اتنی کثیر تعداد میں قرآن مجید فرقان حمید کا ثواب اثال کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ مدن قافلے میں آپ سفر کی نیت فرمائیں اور قافلے میں سفر کر کے اس کا بھی سوا بھی سال کریں انشاءاللہ شاء اللہ آپ کی والدہ کے لیے مزید باعث فرحت ہوگا میں امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور سفر اختیار کریں گے اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں سلحیب صلی اللہ تعالی علی محمد میرا نام جی محمد سلیم اکاڑا نالاپور سے عرض کر رہا ہوں. خواب یہ کہ مجھے پچھلے دن میں میرے والد صاحب نظر آئے دو دن کی بات ہے فوت ہو چکے ہوں وہ ہاں میں زندہ نظر آئے جیسے وہ گھر سے ناراض ہو گئے تھوڑا چلے گئے تو میں گھر پہ نیت میں آیا ہوں تو میں یہ جی پتا چلا تو میں ان کو پھر دیکھنے کے لیے گیا تو باہر بازار پہ کھڑے تھے تو میں ان کو لے کے آیا تو اب دفاع کردمت کر رہا تھا تو کافی دیر میں ان کو دباتا رہا تو اس کے بعد جو جی ہے پھر بڑے بھائی سامنے سے نظر آئے میرے والد صاحب نے پھر مجھے کہا کہ بھئی تم جاؤ جو ہے جا نا ادھر بھیجو وہ جو مجھے دبائے تو وہ زندہ نظر آئے ہیں اور خبریں بھی نظر آئے ہیں اس کی نا وہ سلیم بھائی آپ اس بات پر غور فرمائے کہ آپ کے والد صاحب نے کچھ وسیعت کی تھی یا نہیں اگر وسیعت کی تھی تو کہیں اس میں آپ نے پتا ہی تو نہیں برتی غور فرما لیجئے اور یاد رہے کہ وصیت ایک مکمل باب ہے اور بہت سارے لوگ بکثرت مختلف معاملات میں وصیت کیا بھی کرتے ہیں اور صحیح بات یہ ہے کہ وصیت کرنا بھی یہ کار ثواب ہے کرنی چاہیے اس کی حدیثوں کے اندر ترغیب موجود ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کو وصیت کرنے کا حکم ارشاد فرماتے تھے اور اس کے فرائض بھی بکثرت بیان کیے گئے ہیں تو بہرحال آپ یہ غور کیجیے کہیں آپ کے والد صاحب نے آپ کو آپ کے گھر والوں کو بھائیوں کو کوئی وصیت فرمائی ہو اور آپ نے اس پر عمل نہ کیا ہو تو اگر ایسا معاملہ ہے تو وسیعت پر عمل کیجئے انشاءاللہ شاء اللہ آپ کے والد صاحب کے لیے سے برکت سے فرحت ہوگا ان کے لیے خوشی کا سامان ہوگا لیکن یہ یاد رکھیے کہ اگر کوئی ایسی وصیت کی ہے مال کے بارے میں یا کسی اور حوالے سے تو اس کے بارے میں آپ شاید رہنمائی بھی لے لیجئے گا کیونکہ جیسا کہ دیگر معاملات میں علم کی کمی پائی جاتی ہے عموماً عوام کے اندر اسی طرح وسیعت کے بارے میں بھی معلومات کی بہت کمی پائی جاتی ہے ورنہ تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وسیعت جو ہے وہ کہتے کیسے ہیں اور سمجھا یہی جاتا ہے کہ فقط جو ہے وسیع اسی چیز کا نام ہے کہ اپنے مال کے بارے میں جائیداد کے بارے میں اپنے کاروبار کے بارے میں گاڑی کے بارے میں مکان کے بارے میں بس یہی وصیت کرنا ہی وسیعت ہے یہ بھی وصیت ہے لیکن اس کے علاوہ بھی وسیعت کے بہت سارے جو ہے وہ معاملات ہیں بہت سارے اس کے ابواب ہیں جن کی طرف ہمیں غور کرنا چاہیے تو بہرحال مال کے بارے میں جو آپ کے والی صاحب نے اگر وصیت کی تو اس پر عمل کرنا چاہیے لیکن شرع رہنمائی بھی لے لیجئے کیونکہ بعض اوقات جو ہے وہ وصیت ہی ناجائز ہوتی ہے جس پر عمل کرنا ہی درست نہیں ہوتا تو اگر ایسا معاملہ تو پھر تو ظاہر ہے کہ عمل نہیں کیا جائے گا لیکن جائز وسیعت ہے اور جائز طور پر وہ کی گئی ہے تو اس وسیعت پر بہرحال آپ کو عمل کرنا ہوگا وسیعت کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے اس کی کیا فضیلت ہے وہ اور ہمیں کس طرح سے وسیعت کرنی چاہیے دراصل ہمیں وصیت کرنا بھی نہیں آتا جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ چند مخصوص اشیاء ہی کو وسیعت سمجھا جاتا ہے کہ اس نے وسیعت کر دی لیکن وسیعت کا باب کافی وسیع ہے اس کی معلومات کے لیے مکتبۃ المدینہ سے آپ امیر سنت دامد العالیہ کی وسیعتیں حاصل کر لیجئے رسالے کی شکل میں آپ کو مل جائے گا اس میں ایک تو امیر سنت دامد برکاتہم العالیہ نے کیا وسیعت ارشاد فرمائیں وہ پڑھنے کا موقع ملے گا اور دوسرا آپ اگر اپنی وسیعت مرتب کرنا چاہتے ہیں اور کرنی چاہیے جیسے کے میں نے عرض کیا تو اب کیسے وسیعت کو مرتب کیا جائے اس کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ آپ رسالے کو سامنے رکھیے اور وسیعت نمبر ایک جو بھی امیر علیہ سنن نے فرمائی آپ غور کر لیجیے اگر آپ کے ہسب حال وہ درست ہے تو آپ بھی اپنی حسب حال اس کو تحریر کر لیجیے دوسرے نمبر پر جو وسیعت امیر علیہ سنن نے تحریر فرمائی آپ اپنے ہسب حال اس کو ہو سکتا ہے ترمیم کرنا پڑے آپ لکھ لیجئے اسی طرح بہت ساری تو ایسی وصیتیں ہوں گی کہ جو آپ ہی کر سکتے ہیں لیکن بہت ساری وصیتیں ایسے بھی ہوں گی کہ جو آپ کے ہسب حال نہ ہوں مثال کے طور پر امیر علیہ سنت احمد برکاتہ عالیہ نے یہ وسیعت فرمائی ہے کہ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی میری کتب میرے رسائل اور میرے جو بھی بیانات کے کی کیسٹس وغیرہ ہیں ان سے میرے کسی وارش کو مالی فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں تو اب آپ مصنف ہی نہیں تو یہ وصیت کیا کریں گے ہم نے کتابی نہیں لکھی تو اب ظاہر ہے کہ آپ کے ہسب حال نہیں بنے گی تو اس کا جو آپ سے مطابقت نہیں رکھتی اس کو چھوڑ دیجئے اور بقیہ اکثر ایسی ہوں گی کہ جو آپ کے ہسب حال ہو جائیں گے مثال کے طور پر مال کے بارے میں وصیت ایک اس کا بہترین ذریعہ یہ بھی ہے اگر آپ کوئی خاص وصیت نہیں کرنا چاہتے تو یہ وصیت کر دی جائے کہ میرے مال کے بارے میں میرے ورثے کے بارے میں حکم شریعت پر عمل کیا جائے جس طرح شریعت اس کو تقسیم کرنے کا ارشاد فرماتی ہے ویسے ہی کیا جائے اگر آپ کسی خاص مد میں مال کی وصیت نہیں کرنا چاہتے تو ایک جامع وصیت ہے تو اس طرح وہ رسالہ سامنے رکھ کر آپ اپنی وصیتیں بھی مرتب کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ شاء اللہ ثواب کمانے کا موقع ملے گا اور اس وسیعت نامے سے بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا امیر السندر دامد بکاتم اور کی ہر ادا نیرالی ہے اور آپ کے ہر عمل میں ہمارے لیے سیکھنے کے بے شمار مدنی پھول ہوا کرتے ہیں تو نیت کر لیجئے مدری چینل کے ناظرین کہ انشاءاللہ شاء ہم بھی وسیعت کریں گے اور وسیعت کی دنیاوی اور اخروی بے شمار فوائد ہے مثال کے طور پر ایک یہ بھی برکت ذہن میں آئی کہ اگر کسی کے مرنے پر نوحہ کیا جائے رویا جائے اور میت اس پر راضی تھی تو اب میت کو اس کا جو ہے وہ عذاب پہنچے گا لیکن اگر میت اس پر راضی نہیں یا اس نے وسیعت کر دی تھی کہ میرے مرنے پر دیکھو رونا دھونا نہیں کرنا جو کہ حد شراط تجاوز کرتے ہیں تو فطری طور پر رونا ہے جس کی حاطت ہے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن نوحہ کرنا بین کرنا اور شرعان جو ممنوع ہے نوحہ کرنا رونا تو اس کے بارے میں یہ وسیعت کر دی جائے کہ میرے مرنے پر ایسا کوئی معاملہ غیر نہیں ہونا چاہیے تو اگر بالفل بعد میں کوئی کرتا بھی ہے تو اب چونکہ وہ وسیعت کر چکا تھا اس فعل پر وہ رہی نہیں تھا اپنی زندگی ہی میں منع کر چکا تھا تو اب اس پر کوئی کلام نہیں ہے اور وہ انشاءاللہ شاء اس کی غریب سے عذاب سے محفوظ رہے گا تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی اچھی اچھی وصیتیں کرنے کی توفیق ادا فرمائے تو مدری چینل کے وہ ناظرین کہ جو مکتبۃ الدین تک اپنی فیزیکلی رسائی نہیں رکھتے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے بھی آپ وہ رسالہ حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ شاء اللہ آپ کے لیے بے شمار بھلائیوں کا باعث ہوگا ایک مرتبہ پھر میں چاہوں گا کہ اسکرین پر نمبر کو نمایاں کر دیا جائے میرے مدنی چینل کے ناظرین ابھی ایک دو کالز جو ہے وہ باقی رہ گئی جو گزشتہ سلسلے کی بکیاں تھی اس کے بعد انشاءاللہ شاء ابھی جو آپ اس نمبر پر ہاتھوں ہاتھ اپنے خواب ریکارڈ کروا رہے ہیں ان خوابوں کو ہم اپنے سلسلے میں شامل کرنا شروع کر دیں گے فون اٹھائیے اور اپنا خواب جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں اس کی تعبیر وہ ریکارڈ کروا دیجئے اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد, محمد, محمد, محمد میرا نام محمد ارشد اختاری گاؤں بتی شیخ کر رہا ہوں میرا خواب یہ ہے کہ میں نے خواب میں گھوڑا گھوڑا دیکھا بھوڑا خرید رہا ہوں ایک لاکھ میں گھر لایا ہوں لا کے ڈالا ہے اورشد بھائی آپ نے جو اپنا خواب بیان کیا آپ نے گھوڑا خریدا اور قیمتی گھوڑا خریدا ایک لاکھ روپے کا گھوڑا ظاہر ہے کہ وہ قیمتی ہوگا اس کی تعبیر بہت اچھی ہے عزت شرف ملنے کی دلیل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عزت میں آپ کے آبرو میں آپ کے شان میں شوکت میں مزید اضافہ فرمائے اور آپ کو دینی شرف سے مشرف فرمائے اچھا خواب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں شکر بھی ادا کیجئے اچھے خواب نعمت ہوا کرتے ہیں اور اگر آپ کو کوئی منصب ملتا ہے کوئی عزت کا ایسا معاملہ آپ کے ساتھ پیش ہوتا ہے آپ کے شرف میں آپ کے منصب میں اضافہ ہوتا ہے تو یہ نیت کیجئے کہ انشاءاللہ اللہ مجھے جو بھی منصب ملا جو بھی مجھے وجاہت نصیب ہوئی جو بھی مجھے شرف ملا جس کی وجہ سے چار لوگوں کے درمیان میری بات ہوئی میرا بھاؤ پوچھا جانے لگا تو میں اپنے منصب کو اپنے مقام کو اپنے مرتبے کو اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری کے کاموں ہی میں استعمال کروں گا خرچ کروں گا کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پہلے مرتبہ کی عزت کی خواہش ہوتی ہے اور تقریباً ہر شخص کے دل میں ہوتی ہے قطری عمل بھی ہے ہر شخص آتا ہے کہ میری عزت کی جائے مجھے منصب ملے مجھے وجاہت نصیب ہو لیکن جب کسی کو منصب ملتا ہے عزت ملتی ہے کوئی مقام ملتا ہے کوئی مرتبہ اس کے ہاتھ آتا ہے تو پھر اسے اپنے آپ کو قابو میں رکھنا بہت دشوار ہو جاتا ہے جس پر اللہ تبارک وطالعہ کا کرم ہو علم دین کی برکتوں سے مالا مال ہو تو وہ انشاء اللہ ضرور اپنے منصب کو اپنی وجاہت کو اپنے مرتبے کو اللہ تبارک وطالع کی فرما برداری کے کاموں میں اور اس کے بتائے احکامات کے مطابق ہی استعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے رہنا چاہیے ضلع سے رسوائی سے حفاظت کی بھی دعا کرتے رہنا چاہیے ایک جامع دعا ہے ماسورہ ہے ربنا آتی نا فل دنیا حسن تروتی حسنا وکینا بنار اس دعا کی کثرت بھی کرتے رہنا چاہیے انشاءاللہ شاء بہت جامع دعا ہے دینی اور دنیاوی ہر دو طرح کی بھلائیوں کی یہ حصول کے لیے بہترین وظیفہ ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی ایمان کی جان کے مال کی اور آبرو کی حفاظت فرمائے اگلی کول کی طرف حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خورا خالیہ کر رہا ہوں میرے دوست و خواب کہتے ہیں کہ میری والدہ جو وفات پا چکی ہیں میرے خواب میں آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ میرے پاس آ جاؤ میں نے آگے سے انکار کر دیا ایک خواب کی جو تعبیر کرتے ہیں بہت اچھا سلسلہ ہے میں تقریباً جو باقاعدگی کے ساتھ دیکھتا ہوں کتابیں رویا کی کتابیں پڑھی ہیں تو میں نے خود بھی پڑھی ہیں تو ماشاء یہ بہت اچھا سلسلہ ہے جزاک اللہ خیرہ قرم شہزاب آپ نے ہماری حوصلہ افزائی فرمائی اپنے دوست کا آپ نے خواب بیان کیا اپنی والدہ جو کفوت ہو گئی ہیں انہیں دیکھا تو یہ ایک فطری عمل بھی ہوتا ہے اور اس طرح کے عموماً خواب جو ہے وہ نظر آیا کرتے ہیں تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ انسان گھبرا جاتا ہے کہ ہائے مجھے مردے نے بلا لیا میں تو مر جاؤں گا تو مردہ بلائے نہ بلائے مرنا تو ہے اور مرنے کی تیاری پہلے ہی سے ہمیں کرنا چاہیے تو اگر آپ کو یہ خوف آپ کے دوست کو لاحق ہوتا ہے کہ میری والدہ تو فوت ہو گئی اور اپنے پاس بلا رہی ہیں اور ظاہر ہے کہ فوت شدہ کے پاس جانے کا مطلب قبر میں جانا ہے تو یہ خوف تو ہونا ہی چاہیے ان مانوں پر کہ مرنا ہے اور قبر کا اور حشر کا سامنا کرنا ہے اور مسلمان کا ایمان ہے بلکہ موت تو ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا انکار کوئی بھی مذہب کے لوگ نہیں کرتے وہ بھی اس کا انکار نہیں کرتے کہ جو رب از وجل کے ہونے کا انکار کرتے ہیں خدا تبارک و تعالی کے وجود کا انکار کرتے ہیں لیکن موت کا انکار وہ بھی نہیں کرتے تو بہرحال مسلمان کو ہر وقت ہر دم اپنی موت کی تیاری کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے تو اپنے دوست کو آپ نے کی دعوت پیش کیجیے اگر آپ ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرتے ہیں تو اپنے دوست کو بھی ساتھ لائیے اگر آپ نہیں شرکت کرتے تو جس طرح آپ نے دوست کے خیر خواہ فرمائی کہ ان کا خواب آپ نے ریکارڈ کروایا بیان کیا آپ کو تعبیر بیان کی گئی تو یہ بھی خیر خواہ کیجیے میری طرف سے دعوت آپ بھی قبول کر لیجئے انہیں بھی دے دیجئے کل ہونے والے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت فرما لیجیے ان شاء قبر و خشر کی بہترین تیاری کرنے کا موقع ملے گا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی یہ برکتیں نمایاں کر دیا جائے میرے مدنی چینل کے وہ ناظرین کے جو ابھی ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں سلسلہ خوابوں کی تعبیر جاری ہے براہ رات آپ کو خوابوں کی تعبیر بیان کی جا رہی ہیں آپ بھی اگر کسی خواب کے بارے میں تعبیر معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ابھی فون اٹھائیے اس نمبر پر ہمیں کال کیجیے اپنا خواب ریکارڈ کروائیے ان شاء اللہ ممکنہ صورت میں آپ کے خواب کو ہاتھوں ہاتھ سلسلے کا حصہ بنایا جائے گا اور آپ کے خواب کی تعبیر کو بیان کیا جائے گا اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں سلو الحبیب علی محمد محمد میں ابو کا نا خواب آیا تھا ایک نل ہوتا ہے نا پانی والا وہ جیسے اوپر نیچے کرتے ہیں نا تو اس کے اندر سے نا درخت نکلتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے محمد غوث اتاری سردار آباد سے اپنے نے کال کی نلکا چلاتے ہیں تو اس میں سے درخت نکلتا ہے تو بے ربط خواب ہے اس کی کوئی بھی تعبیر نہیں اگلی کال کی طرح بڑھتے ہیں سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد فیصل معلوم بول اٹک سے ہے کہ میں مسجد میں وضو کر رہا ہوں اور میں نے ویسے ٹوٹی کھولی ہے وضو کے لیے اور ٹوٹی میں سے گوشت اور خون لکھا تو اس گوش اور خون سے میں نے وضو کر لیا ہے فیصل بھائی آپ نے مسجد میں وضو خانے پر گوشت اور خون سے اپنے آپ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا اب اپنے امال کا جائزہ لیجئے اپنا محاسبہ کیجئے اور خلاف شرع امور میں اگر اپنے آپ کو مبتلا بات ہیں تو اس سے بچنے کی کوشش کیجئے بالخصوص مسجد کے آداب کے حوالے سے اور نماز کے آداب کے حوالے سے وضو جو ہے وہ نماز کی کنجی ہے نماز کا ابتدائیہ ہے اس میں آپ نے اس طرح کا معاملہ دیکھا کیونکہ خون جو, جو ہے یہ بہتا خون جو ہے وہ ناپاک ہوا کرتا ہے تو ایک ناپاک چیز سے آپ نے اپنے آپ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تو اپنے معاملات پر مسجد کے معاملات پر نمازوں کے معاملات پر غور کیجیے اور, اور کمی پاتے ہیں تو اسے پورا کرنے کی کوشش کیجیے اور اس میں بہت بنیادی چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ بعض اوقات ہم نماز پڑھ رہے رہ ہوتے ہیں اور اپنے تن یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میری نماز مکمل ہے کامل ہے اس میں کسی بھی طرح کی جو ہے وہ کمی نہیں لیکن ہمیں درست قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا ہمیں جو نماز کے اوسکار ہوتے ہیں تسبیحات پڑھی جاتی ہیں وہی درست طور پر ادا کرنا نہیں آتا تو ہم خود ہی اپنی نمازوں کا گویا کہ خون کر رہے ہوتے ہیں اپنے ہم نماز پڑھ رہے ہیں پانچ وقت کے ہم نمازی ہیں با جماعت نمازی ہیں مسجد کے پہلے صف کے نمازی ہیں لیکن حقیقت یہ کہ ہماری نماز ہی نہیں ہو رہی تو اس لیے امیر السّنہ دامد برکاتہ عالیہ نے ہمیں یہ ترغیب ارشاد فرمائی ہے کہ ہر اسلام بھائی کو چاہیے کہ کم از کم سال میں ایک بار کسی سنِ عالم کو درست خواہاں کو کسی اچھے مبلی کو جو کیرات جانتے ہوں نماز کے مسائل جانتے ہوں اس کو اپنا نماز کی جو تسبیحات اور جو عموماً آپ کیراد کیا کرتے ہیں وہ آپ سنا دیجئے اذکار نماز بھی انہیں سنا دیجئے تو انشاءاللہ شاء اللہ وجل اگر کہیں غلطی ہوگی تو آپ کی ہو جائے گی میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس پر عمل کریں گے نہ صرف ہمارے وہ اس جنہوں نے کال کی بلکہ مدری چینل کے دیگر ناظرین بھی اس پر عمل کیجیے انشاءاللہ شاء آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا اگلے کال کی طرف بڑھتے ہیں محمد سے میرے امی وہ خواب آیا کہ وہ باغ اوقات میں کھو میں گر رہی ہوں اور باغ اوقات کہ میں اسمان پر رہی ہوں کا جواب اچھا پہلی بات تو سمجھ میں آ کہ کنویں میں گرتا ہوا اپنے آپ کو دیکھ کے دوسری بات واضح نہیں ہوئی دوبارہ اس کو پلے کر دیجئے السلام علیکم میں کر رہا ہوں سے میرے میں وہ خواب آیا کہ وہ جاتے باغ اوقات میں کھو میں گر رہی رہی ہوں ہوں اور کہ میں میں اسمان پر رو رہی ہوں. کا جواب ہماری. میں گرنا تو آزمائش کی طرف اشارہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو آزمائشوں سے محفوظ فرمائے البتہ مطلقن اڑنا یہ سفر کی علامت ہوا کرتا ہے البتہ پرندے کی طرح اگر اپنے آپ کو اڑتے ہوئے دیکھتی ہیں آپ کی والدہ تو یہ اس کی تعبیر اچھی ہے پرندے کی طرح اپنے آپ کو اڑتے ہوئے دیکھنا اس کی تعبیر کاموں میں آسانی پیدا ہونے کی علامت ہے تو غور کر لیں اس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو دیکھتی ہیں عموماً آپ بیان کیا کہ بعضوں کا یوں دیکھتی ہیں بعضوں کا یوں دیکھتی ہیں تو جس طرح سے انہوں نے دیکھا تو اس طرح سے اس کی تعبیر جو ہے وہ ظاہر ہوگی اللہ تبارک وطالعہ آپ کے والدہ کو آپ کو سب گھر والوں کو افیت عطا فرمائے اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں اور میں نے مردوں اور عورتوں کو نماز پڑھتی دیکھی اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے اکٹھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا آپ نے فی زمانہ تو عورتوں کو مسجد جانے کی اجازت نہیں ہے ایک خلاف امر جو ہے آپ نے معاملہ دیکھا البتہ اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم میرا خواب یہ ہے کہ میری چھوٹی سسٹر ہے وہ انہوں نے خواب میں ازان کا جواب دے رہی ہیں اور جیسے ان کی آنکھ کھلتی ہیں تو فجر کی ہو رہی ہوتی, ہوتی ہیں. تو مجھے اس خواب کی طبیعت چاہیے چھوٹی سسٹر نے اذان کی جو ہے وہ جواب دیتے ہوئے خواب کے اندر دیکھا اور پھر حقیقت میں وہی دیکھا تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نیند نیند کی حالت میں آواز آ رہی ہوتی ہے اور اسی کے تصور کے طور پر جو ہے وہ پھر بندہ جواب دے دیتا ہے اذان کا جواب دینا ایک اچھا امر ہے اور نیک امر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں آتا فرمائے گا اچھا خواب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر بھی ادا کیجیے مدری چینل کے ناظرین جو اس وقت ہمارے ساتھ شامل ہیں سلسلہ خوابوں کی تعبیریں براہ راست آپ اس وقت ملازہ فرما رہے ہیں اسکرین پر میں چاہوں گا کہ ایک مرتبہ پھر نمبر کو نمایاں کر دیا جائے آپ اپنے خواب کی تعبیر سے متعلق کچھ پوچھنا چاہتے ہیں اپنا خواب بیان کرنا چاہتے ہیں تو اس نمبر پر ابھی ہتھوں ہاتھ اپنا خواب ریکارڈ کروائیے انشاءاللہ عزوجل اللہ ممکنہ صورت میں آپ کے خب کو شامل کیا جائے گا چند احتیاطیں خواب کی تعبیر بیان کرنے کے حوالے سے میں عرض کرتا ہوں وقتاً فوقتاً کوشش ہوتی ہے کہ یہ مدن پھول بھی بیان کیے جاتے رہیں تاکہ ہم اپ ڈیٹ ہوتے رہیں خواب کی تعبیر کو بیان کرنے میں ایک بنیادی احتیاط تو یہ ہے کہ ہر ایک کے سامنے خواب کو بیان نہ کیا جائے عموما یہ ہوتا ہے کہ چونکہ معلومات نہیں ہوتی ہم خواب دیکھتے ہیں اور خواب دیکھتے ہی فوراً جو ہمیں سب سے پہلے صبح جس سے ہماری ملاقات ہوئی اس کو ہم اپنا خواب بیان کر دیتے ہیں اب وہ ہر طرح کا خواب بیان کر دیا جاتا ہے اچھا خواب ہو تو بھی بیان کر دیتے ہیں اور اگر ڈراؤنا خواب ہے برا خواب ہے تو پھر گھبراہٹ کے انداز میں اور بڑے خوفزدہ انداز میں جو ہے وہ بیان کر دیتے ہیں تو یاد رکھیے کہ خواب ہر ایک کو بیان نہیں کرنا چاہیے اس سے منع کیا گیا ہے یا تو آپ کو کسی سے تعبیر پوچھنی ہے جو اس علم کا جاننے والا ہے اب اس کو بیان کیجئے یا دوسری بات یہ بیان کی گئی ہے کہ کسی اچھے دوست کو جو آپ سے محبت رکھتا ہے جو آپ کا خیر خواہ ہے اس کو بیان کرنے میں حرج نہیں لیکن دوسرا معاملہ تھوڑا مشکل ہے کہ ہمیں عموماً یہ پہچان نہیں ہوتی کہ ہمارا خیر خواہ ہے یا بدخواہ ہے اور دوست خیر خواہ کون ہوتا ہے اچھا دوست کون ہے برا دوست کون ہے اس کی پہچان اور اس کا معیار عام طور پر ہمیں معلوم نہیں ہوتا تو کوشش یہ کریں کہ بیان نہ کریں کریںلا یہ کہ آپ نے کسی سے تعبیر پوچھنے یا کسی عالم دین کو آپ بیان کر رہے ہیں تو اس میں حج نہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کا بھی خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے آئیے دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ کیا خواب ریکارڈ کیا گیا ہے علی الحبیب اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ. میرا نام ہے سید شوہر محمد شاہ ابوی خوشہ ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ ایک ہمارے انکل ہے ان کی جو وفاقی وہ ربی الحب ربل کو تو وہ مجھے خواب میں آئے ہیں اور میں اپنی دکان پر موجود ہوں تو وہ آ کر مجھے میں ان کے ساتھ جاتا ہوں اور فروٹ والی دکان سے فروٹ لے کر ان کو دیتا ہوں اور وہ مجھے تھوڑے سے پیسے دیتے ہیں کہتے ہیں کہ رکھ لو کام آئیں گے تو پھر وہ مجھے اپنی دکان پر اتار کر چلے جاتے ہیں اس خواب کی بہت ہی پیارا ہے الحمد سسٹم میں پرابلم ہو رہی ہے اور خواب جو ہے مکمل طور پر میں سن بھی نہیں پایا بار بار ڈسکنیکٹ ہو رہا تھا کوئی اور موجود ہو تو وہ آپ پلے کر دیجیے گا پھر اس کے بعد اس کال کو آپ پلے کر دیجیے گا السلام علیکم اللہ میرا نام ماجد حسین ہے جی ملک بہدین سے دو چار دن ہو گئے ہیں رات کو خواب میں پانی گیر لیتا ہے جب پانی نہیں جس دن گرتا اسے جناز اس کی کیا تبدیل ہے نامکمل صاحب نے بیان کیا ہے ماجد حسین بھائی پانی گرتا ہے اور جب پانی نہیں گرتا تو وہاں سانپ ہوتے ہیں میں اس کو کوئی ربط اس کا سمجھ میں نہیں آیا اگر کچھ اس کی وضاحت آپ کے ذہن میں ہو تو آپ دوبارہ ریکارڈ کروا دیجیے گا کہ آیا کہ پانی کی جگہ پر سانپ گرتے ہوئے آپ نے دیکھے یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں یا پانی جس جگہ پر گر رہا ہے جب پانی موقف ہو جاتا ہے تو وہاں پر آپ کو شام نظر آتے ہیں اور پانی کا گرنا کیسا ہے یہ بھی آپ کو بیان کرنا ہوگا کہ بارش کی صورت میں پانی گر رہا تھا پرنالے کی صورت میں پانی گر رہا تھا یا کسی اور صورت کے اندر پانی گر رہا تھا تو چونکہ پانی گرنے کی تعبیریں بھی مختلف ہیں بارش کا ہونا الگ ہے پرنالے کی شکل میں پانی کا گرا وہ الگ ہے وہ نارمل ویسے ہی پانی کا گرنا کسی جگہ سے یہ الگ ہے تو ابھی آپ ہمارے ساتھ اگر موجود ہیں ماجد بھائی تو اپنا خواب آپ دوبارہ ریکارڈ کروا دیجیے جو وضاحتیں میں نے آپ کو عرض کی ہیں وہ وضاحتیں آپ بیان فرما دیجیے تاکہ مکمل ہونے پر آپ کے خواب کی تعبیر کو بند کیا جا سکے اور اگر کال موجود ہے تو پلے کر دیجیے سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں میرا نام بدیر میں خواب دیکھا کہ ان کے ساتھ اس خواب کی تعبیر اس کے کے بعد میں نے یہ خواب دیکھا کر کیے ہیں اور آپ نے یہ خواب دیکھا ہے تو خانہ کعبہ میں اپنے آپ کو دیکھنا حرم کے اندر دیکھنا مطاف کے اندر دیکھنا تو یہ برکت خواب ہوا کرتا ہے اور اس کی تعبیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے امان نصیب ہونے کی ہے اگر کوئی قرض دار ہے تو انشاءاللہ شاء اللہ بارے قرض سے وہ نجات پائے گا کسی خوف میں مبتلا تھا کسی دشمن کا خوف تھا یا کوئی اور اس کو خوف تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس خوف سے اسے نجات عطا فرمائے گا اچھا خواب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بار بار مکہ پاک کی ادب حاضری نصیب فرمائے ماشاءاللہ آپ عرب شریف ہی میں رہتے ہیں آپ کے لیے تو وہاں کا حاضری آسان ہے بار بار مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے جب جب حاضری ہو یاد رہے تو ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیے گا اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں میرا نام ہے سید محمد شاہ ابو تحابی خوشاب سے بیسیکلی تو میرا خواب یہ ہے کہ ایک ان کی جو وفات ہوئی ہے وہ ربی الاول میں ہوئی ہے ربیع الاول میں وہ مجھے خواب میں آئے ہیں اور میں آپ کی دکان پر موجود ہوں تو وہ آ کر مجھے کہتے ہیں کہ بیٹا ہو مجھے میرے ساتھ اور فروٹ لے کر ہو مجھے تو میں ان کے ساتھ جاتا ہوں اور فروٹ والی دکان سے فروٹ لے کر ان کو دیتا ہوں اور وہ مجھے تھوڑے سے پیسے دیتے ہیں کہ رکھ لو کام آئیں گے تو پھر وہ مجھے دکان پر اتار کر خود بہت چلے جا رہی ہیں اس خواب کی تعبیر بتا دیں تو یہ سلسلہ ہے یہ بہت ہی پیارا ہے اللہ اللہ تعالیٰ کی بات سے رہے کہ اللہ انت تعالیٰ اسلامی کو جزاک اللہ خیرہ شاہ صاحب آپ نے دعا سے نوازا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے مدری چینل کو دعوت اسمی کو دن رات بارہویں مزید سے مزید ترقی آتا فرمائے آپ اپنے دوست کے لیے اسواب کا اہتمام کیجئے انشاءاللہ شاء ان کے لیے خوشی کا باعث ہوگا مرنے کے بعد مردے کے لیے ظاہر ہے کہ ظاہری مادی اشیاء وہ کچھ مانا نہیں رکھتی صرف اسال ثواب ہے جو اس تک پہنچتا ہے مسلمانوں کی دعائیں ہیں اس کے اقربا کی دیگر مسلمانوں کی جو انہیں عیسال ثواب کرتے ہیں تو وہ ان کو پہنچتی ہیں اور میت ملنے والے عیسال ثواب پر خوش ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی برکتوں سے اس کو ضرور نوازتا ہے تو اپنے دوست کے لیے عیسالیہ ثواب کی کثرت کیجیے ان شاء اللہ ان کے لیے ضرور باعث مسرت ہوگا مدنی چلنے کے ناظرین ہمارے سلسلے کا وقت جو ہے وہ اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے انشاءاللہ عزوجل آئندہ بدھ کو ایک مرتبہ پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے آپ چاہیں تو ہمارے اس میل ایڈریس پر بھی اپنا خواب لکھ کر بھیج سکتے ہیں اسلام بہنوں کو ہم کال کرنے کی اجازت نہیں دیتے مدری چینل پر البتہ اس میل ایڈریس پر اسلام بہن بھی چاہے تو میل کر سکتی ہے آپ نوٹ کر لیجئے خواب کی تعبیر ایٹ دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ یہ ہمارا میل ایڈریس ہے آپ اس پر میل بھی کر سکتے ہیں اور آئندہ سلسلے میں بھی آپ حصہ لے سکتے اپنا خواب بیان کر سکتے ہیں البتہ ابھی جن اسلامیوں نے اپنی کال جو ہے وہ ریکارڈ کروائیں اور وقت کی کمی کی بنا پر ہم شامل نہ کر سکے انشاءاللہ شاء اللہ وجل آئندہ سلسلے میں حزب سابق اولاً آپ کی کالس کو شامل کریں گے اور پھر براہ راست مصول ہونے والے کالس کی طرف ہم بڑھا کرتے ہیں اللہ قبارک و تعالیٰ رو کو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہماری لفزشوں کو کوتاہیوں کو معاف فرمائے ہم سب کو دین و دنیا کی بلائی نصیب فرمائے دعوت اسلامی کے مدری ماحول سے وابستہ رہیے مدنی چینل دکھتے رہیے انشاء شاء اللہ دینی دنیاوی مصائب و عالام سے بچنے ان سے حفارت ہونے اور بے شمار بھلائیاں حاصل ہونے کا سامان ہوگا اللہ تبارک و تعالی ان دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرمائے آمین بجاند امین صلی اللہ تعالی علیہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.